بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سترواں محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا حال حضرت صالح علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام کے تقریباً سو سال بعد پیدا ہوئے قرآن میں ان کا تذکرہ آٹھ جگہوں پر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اس قوم کو اپنی شاد شوکت عزت و بڑائی اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز تھا حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی اور تین دن کے بعد ایک زوردار چینخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے نمبر دو اللہ کی قدرت دیمک اللہ تعالی نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے ان گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لواب و فضلہ کا استعمال کرتی ہیں ان کے گھروں میں بے شمار خانے ہوتے ہیں جن میں بھول بھلیاں چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے آتا فرمائی یقیناً یہ اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت کا نمونہ ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے فائدہ ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام میں تمیز کر لے اور دین کی صحیح سمجھ بوج عبادات وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بیویوں کو سلام کرنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت آفت و بلا دور ہونے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماشا اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں سفارش پر بطور ہدیہ مال لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا نمبر سات دنیا کے بارے میں گنہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں باپ سے اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی نمبر نو طب نبوی سے علاج منقعے سے پٹھے وغیرہ کا علاج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 اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو